اوزب من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم من, من قبلك من قبل قمر من دون الرحمن الرحمٰن علحت ولقد ارسلام موسہ بیاتنہ الافراؤن فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَاهُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدَ عِنْدَكَ بِمَا عَهَدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ وَنَادَ فِرَعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِسْرًا وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبُسِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوم قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين مقصد سورہ ظخرف کا شرک دعا کی نفی اور اثبات و توحید دلائل کے ساتھ دلائل اقلیہ اور نقلیہ کے ساتھ حوامی میں میں ایک ہی مضمون چلا آ رہا ہے اور وہ شرک فی دعا کی نفی ہے شرک فی دعا کہ پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے بغیر کوئی اس لائق نہیں کہ اسے غائبانہ اپنی حاجتوں میں بغیر اسباب کے اپنی حاجتوں میں پکارا جائے شرک فی دعا یہ جامع الشراک ہے یعنی اس ایک شرک کے نفی کرنے کی وجہ سے شرک کی تمام اقسام یہ رد ہو جاتی ہیں خواب و شرک فی العلم ہو خواب و شرک تصرف ہو خواب و شرک فلعبادہ ہو خواب و شرک فعلی ہو شرک کی تمام اقسام یہ اسی ایک شرک کی تردید کی وجہ سے رد ہو جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں مستقل صورتیں یہ شرک فی دعا کی نفی پر ہیں یہ کبھی دلائل عقلیہ کے ساتھ شرک دعا کی نفی کی جاتی ہے کبھی دلائل نقلیہ کے ساتھ کبھی شبہات کے رد کرنے کے ذریعے جیسے یہاں پہ سورۂ مومن میں دعویٰ ذکر کیا گیا تھا فد اللہ مخلثین علين اور یہ دعوا ویسے تو پوری صورت میں بیان کیا گیا تھا لیکن ان تین آیات میں سراہتاً فد اللہ مخلثی الدین وکال رب کمدعنی استجبل کم حلحلا اللہ اللہ فدعُ مخلثین لہ الدین پیرز دعوے پر جو آنے والی صورتیں تھیں تو ان میں وارد ہونے والے شبہات اور اعتراضات کے جوابات دیے جاتے ہیں سورہ حامیم سجدہ میں سورہ فصلت میں یہ چار شبہات ذکر کیے گئے چار شبہات آیت نمبر پانچ میں پچیس میں چوالیس اور پینتالیس میں یہ آیت نمبر پانچ میں یہ تھا کہ آپ کی بات کی سمجھ نہیں آتی اس کا جواب آیت نمبر چھ میں میں تمہاری یہ طرح کا بشر ہوں میری بات کی سمجھ کیوں تمہیں نہیں آتی دوسرا تم کہتے ہو کہ بابا کو پکارنے میں کوئی فائدہ نہیں ہم تو دیکھتے ہیں بیمار ٹھیک ہو جاتے ہیں اور لوگ تندرست ہو جاتے ہیں اسی طرح بابا خواب میں آتے ہیں قرآن نے جواب دیا یہ بابا نہیں ہے بلکہ یہ وہ تمہارا پرانا دوست ہے وقت نالم قرآن ابلیس اور شیطان تم پر مسلط ہے اور اس نے یہ شرکی عقیدہ تمہارے لیے خوشنما کیا ہے تیسرا شبہ کہ یہ قرآن تمہاری اپنی خود ساختہ چیز ہے ورنہ تم بھی عربی قرآن بھی عربی جواب کہ اگر یہ قرآن یہ عاجمی زبان میں نازل ہوا ہوتا تو پھر تم کہتے کہ آجمی و عربی کہ کتاب آجمی پیغمبر عربی ہر صورت میں تم لوگوں نے اعتراض کرنا تھا اور چوتھا اعتراض ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں آیا اس کا مطلب یہ کہ تھوڑا تھوڑا کر کے تم بناتے ہو جواب تورات ایک ہی مرتبہ بھیجی تھی کہاں سب نے مانا تھا سورہ حامی شورہ میں مزید تین شبہات ایک شبہ یہ بات صرف آپ کرتے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نے نہیں کی تو آیت نمبر تین اور تیرہ میں جواب تین میں کہ یہ وہی ہے میری اپنی باتیں نہیں اور تیرہ میں مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر ابراہیم موسا عیسیٰ تمام پیغمبروں کو اللہ نے یہ وہی کی تھی ان اقیم الدین اولا فی دوسرا اعتراض تمام علماء آپ کے خلاف ہیں اس کے بھی دو جوابات آیت نمبر چودہ میں اور آیت نمبر اکیس میں کون سے علماء تم باغی علماء کی بات کر رہے ہو جو اختلاف کرتے ہیں وہ تو بغیم بینہم وہ تو بغات ہیں اور دوسرا آیت نمبر اکیس میں کیا ان کے الگ سے یہ آلیہ ہیں کہ جو ان کے لیے حلال حرام وہ مقرر کرتے ہیں ہمارے خدا نے اور ہمارے اللہ نے تو جو حلال حرام مقرر کیے ہیں اس میں تو پیغمبر بھی اختیار نہیں رکھتا کیا ان کے الگ سے شورکھا ہیں کہ وہ حلال حرام ان کے لیے مقرر کرتے ہیں اور تیسرا سورہ حامی مشورہ میں کہ تمام کتابیں آپ کے خلاف ہیں پانچ جوابات دیے گئے تھے کہ آؤ جو بھی مسئلہ ہے وہ مختلف تم فی منشی ان فکم اللہ آیت نمبر دس میں پھر آیت نمبر پانچ پندرہ میں وقل آمن تو بما ان اللہ من کتاب میں تو اللہ کی کتاب پر ایمان لایا ہوں تیسرا جواب آیت نمبر سترہ میں کہ آؤ میزان کی کتاب پر تولتے ہیں اللہ اللزی انزل الكتاب بالحق بالحقیزان چوتھا جواب آیت نمبر سینتالیس میں کہ آج موقع ہے اللہ کی بات رب کی بات ماند لو اس لربکم رب اور پانچواں جواب کہ روح کی کتاب آئی ہے روشنی کی کتاب آئی ہے آؤ اس کتاب کے تابع ہو جاؤ سورہ حامی ظخرف میں یہ آٹھواں شبہ ہے کہ ہم تو انہیں خدا نہیں کہتے ہم تو ان کی بندگی کو مقصد نہیں مانتے لیکن انہیں اس لیے درمیان میں لاتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے وسیلے ہیں اور یہ ہماری سفارش کرتے ہیں اللہ کے دربار میں یہ شبہ سورہ یونس میں اور سورہ ظمر میں بھی ذکر کیا گیا تھا اس کا جواب دیا جاتا ہے ولام لک الدین مندون شفا کہ اللہ کے بغیر کوئی سفارش کا مالک نہیں ہے ہاں شفاط ازنی ہوگی اور وہ اللہ کی اجازت کے بعد اسی شبے سے متعلق بعض دیگر چھوٹے شبہات ہیں چھ وہ بھی صورت میں ذکر کیے جاتے ہیں یہ آیت نمبر پندرہ بیس بائیس تیس اکتیس اور ساٹھ میں آیت نمبر پندرہ میں کہ یہ تو اللہ کے چہیتے ہیں اور یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں دوسرا شبہ آیت نمبر بیس میں اللہ ہمارے شرک پر راضی ہے اور اللہ خوش ہوتے ہیں آیت نمبر بائیس میں ہمارا یہ عقیدہ بڑا پرانا عقیدہ ہے آبا اجداد سے چلا آ رہا ہے چوتھا قرآن پر اعتراض یہ تو جادو ہے جس نے باپ بیٹے کو الگ کر دیا ہے شوہر بیوی کو الگ کر دیا ہے اور اختلافات واقع کر دیے ہیں پانچواں اس غریب فقیر پر کیا ان دو شہروں میں اس ملک میں کسی اور شخصیت پر یہ قرآن کسی بڑی شخصیت پر اور مالدار شخصیت نہیں ملی کہ اس پر یہ قرآن نازل ہوتا اور آیت نمبر ساٹھ میں پھر چھٹا شبہ یہ آتا ہے تو یہ سارے شبہات یہ اسی مرکزی شبے اسی سے متعلق ہیں جو مشرقین اپنے شرک پر یہ پیش کرتے ہیں یہ اب ابسائت میں وس من, مِنْ قبل کمر رسول نا اسائت میں دلیل نقلی اجماعی ہے توحید پر دلیل نقلی اجماعی ہے توحید پر تمام انبیاء علیہ السلام سے سورت کے آغاز میں دلائل اقلیہ ذکر کیے گئے تھے پھر حضرت ابراہیم کا واقعہ بطور دلیل نقلی کے بھی تھا اور مشرقین کے شبے کے جواب میں بھی تھا کہ ہم آبا اجداد کی مانتے ہیں تو او ابراہیم ان کا کہاں مانتے ہیں اگر آبا اجداد کو ہی ماننا ہے تو ابراہیم کو آ وہ جس نقشے قدم پر چلے ہیں اسی کو ہم بھی فالو کرتے ہیں اسی پر ہم بھی چلتے ہیں اور وہ واقعہ بطور دلیل نکلی کے بھی تھا دلیل نکلی کے بھی تھا تو عسائیت میں دلیل نقلی اجماعی ہے توحید پر اور یہ دلیل ایک تو دلیلے نقلی اجماعی ہے توحید پر اور اس سے پہلے مشرقین کے جو شبہات گزرے تو یہ ان شبہات پر بھی رد ہے مشرقین کا ایک شبہ وہ یہ تھا وجالو لہو میں نے عبادی ہی جز آیت نمبر پندرہ میں کہ انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے یہ اوباز ایک حصہ جو ہے وہ مقرر کیا ہے اللہ کے ساتھ شریک بعض نے فرشتوں کو اللہ کا شریک ٹہرایا ہے بعض نے دیگر نیک بندوں کو بعض نے پیغمبروں کو تو عسائت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس پیغمبر کی بات نہیں مانتے تو گزشتہ پیغمبروں ان کی امتوں سے پوچھ لو گزشتہ پیغمبروں سے پوچھ لو ان کی کتابوں میں دیکھ لو کہ آیا کسی پیغمبر کی تعلیمات میں شرک کو جائز قرار دیا گیا ہے کسی پیغمبر کی تعلیمات میں یہ ہے کہ شرک جائز ہے کسی پیغمبر کی تعلیمات میں یہ بات یہ موجود ہے کسی بھی پیغمبر بلکہ تمام پیغمبروں کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ توحید ہے یہ تمام پیغمبروں کی مشترک دعوت ہے اور شرک کی تعلیم یہ کسی نبی نے نہیں دی اور کسی بھی پیغمبر کے دین میں اس بات کو جائز یہ نہیں رکھا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق ہے نہ اہل کتاب اور نہ ان سے پہلے جی اسی وجہ سے اس کے بعد جو دو پیغمبر ہیں بالخصوص ان کا ذکر کیا جائے گا کیونکہ عام طور پہ دنیا انہی پیغمبروں کے پیچھے چل رہی ہے حضرت موسیٰ کے تابے ہیں اور حضرت عیسیٰ کو ماننے کے بارے میں دعویٰ رکھتے ہیں تو ان کی بالخصوص مثال وہ ذکر کی جائے گی کہ کس پیغمبر کی تعلیم میں شرک جائز تھا اور اس کس پیغمبر کی تعلیم میں توحید نہیں تھا اسی طرح یہ دلیل یہ مشرقین کے اس شعبے کی بھی تردید ہے جو آیت نمبر بیس میں گزرا لو شاہ اور رحمان و کہ اگر رحمان یہ چاہتا تو ہم ان کی بندگی نہ کرتے تو قرآن یہاں پہ جواب دیتا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر آخری پیغمبر تک کسی ایک پیغمبر کی تعلیمات میں یہ بتاؤ کہ کسی ایک پیغمبر کی دین میں ان کی تعلیمات میں شرک کو جائز قرار دیا گیا ہو تم کہتے ہو کہ رحمان اس پر خوش ہوتا ہے اس پر بھی رد ہے اسی طرح آیت نمبر بائیس میں مشرقین کا یہ شبہ ذکر کیا گیا کہ ہم اپنے آبا اجداد کو وہ جس راہ پر چلے ہیں تو ہم اسی کے نقش قدم پر ہم جا رہے ہیں قرآن جواب دیتا ہے کہ آبا اجداد ویسے تو مثال ذکر کی ابراہیم کی اب یہاں پہ یہ بات تمام پیغمبروں کو یہ وسیع کی جاتی ہے کہ تم سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں کسی ایک پیغمبر کے دین میں اس کی تعلیمات میں کہیں شرک کے جواز کی کوئی دلیل ہے آبا اجداد کے نقش قدم پر تو اگر چلنا ہی ہے تو ان پیغمبروں کی تعلیمات پر کیوں نہیں چلتے تو اس دلیل کا تعلق ماقبل تمام شبہات کے ساتھ ہے کہ اگر چلنا ہے تو ان پیغمبروں ان ہدایت یافتہ پیغمبروں کے نقش قدم پر چلو اور اگر چلنا ہے تو کسی پیغمبر کے دین میں شرک کے جواز پر کوئی دلیل نہیں ہے تو یہ دلیل نقلی اجماعی ہے توحید پر اور قرآن جس طرح یہ آغاز سے ہم ذکر کرتے ہیں کہ قرآن مضمون کو آگے بھی بڑھاتا ہے درمیان میں ایسی آیات بھی لاتا ہے کہ جسے جس کا ماقبل مضمون کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور اسی ماقبل مضمون پر وہ روشنی ڈالتا ہے وس من ارسلام من قبل کا اور پوچھو اے پیغمبر من ارسل من قبل کا یہ ان سے کہ جنہیں ہم نے بھیجا ہے من قبل کا آپ سے پہلے میر رسولینا اپنے پیغمبروں میں سے یہ من دون رحمانی یہاں پہ وس المن ارسلامن قبل کا اس پر ایک اشکال آتا ہے اس کا جواب دیتے ہیں وس المن ارسلامن قبل کا مر رسولا اور پوچھو ان سے کہ جنہیں ہم نے بھیجا تھا آپ سے پہلے مر رسولینا اپنے پیغمبروں میں سے اجالنا دون رحمان علن کہ آیا ہم نے ٹہرایا ہے دون رحمان رحمان ذات کے بغیر یہ آیا ہم نے ٹہرایا ہے رحمان ذات کے بغیر اعلی یہ ایسے حاجت رواوں کو ایسے مددگاروں کو یعبدون بدون جن کی عبادت کی جائے کسی بھی پیغمبر کے دین میں اس کی تعلیمات میں کسی ایک پیغمبر کی تعلیمات میں کوئی ایک دلیل یہ بتائی جا سکتی ہے کہ میں نے اس کی وحی میں یا اس کی کتاب میں یا اس کی تعلیمات میں یہ بتایا ہو کہ یہ فلاں یہ عبادت کے لائق ہے اللہ کے بغیر رحمان ذات کے بغیر یہ پیر یہ فقیر یا یہ پرانا پیغمبر یا یہ فلاں فرشتہ یا جبریل یا میکائل یا اسرافیل یا کوئی اور زندہ یا مردہ کسی بھی مخلوق میں رحمان ذات کے بغیر میں نے کسی الہ کو بنایا ہے اللہ کے بغیر کہ جس کی عبادت کی جائے استفہام ہے اور استفام انکار کا ہے کہ کسی بھی پیغمبر کی تعلیمات میں یہ بات یہ نہیں ہے یہاں پر ایک اشکال یہ آتا ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیغمبر تو تھے نہیں تو ان سے کیسے پوچھا جائے تو اسی لیے مفسرین یہ مانا کرتے ہیں کہ وس الم اہم وہ علما ادی ان کی امتوں سے پوچھو اور ان کے دین کے جو علماء ہیں کہ جو ان کے دین پر چلنے کے دعوے دار ہیں ان سے پوچھو اسی طرح وس المن ارسلام قبل کہا کہ اس سے مراد ان کی کتابیں بھی ہیں کہ ان کی کتابیں وہ موجود ہیں تو پھر اگلا سوال وہ یہ آتا ہے کہ آیا پیغمبر نے ان میں سے کسی سے پوچھا ہے تو علماء یہ جواب دیتے ہیں مفسرین کہ اصل میں پیغمبر کا جی کہیں قرآن پر کوئی شک ہی باقی نہیں ہوا بلکہ قرآن کی یہ بات یہ حتمی بات ہے اور یہ فیصلہ کن بات ہے پیغمبر کا کبھی اس بات میں اس سلسلے میں شک ہی نہیں آیا کہ اسے پوچھنے کی ضرورت پڑی ہو اسی وجہ سے پیغمبر نے ان سے پوچھا بھی نہیں ہے وس المن ارسل نامن قبل کا مر رسول اور قرآن کی بات اٹل بات ہے اور پوچھو ان سے ان اور پوچھو ان پیغمبر کی امتوں سے یا ان کے دین کے علماء سے یا اسی طرح ان کی کتابوں میں دیکھ لو من ارسل نامن قبل کہ جنہیں ہم نے بھیجا ہے آپ سے پہلے میں رسولینا اپنے پیغمبروں میں سے کہ آیا ہم نے ٹہرایا ہے رحمان ذات کے بغیر آل مددگاروں کو یعبدون کے جو ان کی عبادت کی جائے کسی کو ہم نے نہیں ٹہرایا اور کسی کو ہم نے الہ وہ نہیں بنایا تو یہ دلیل نقلی اجماعی ہے تمام پیغمبروں سے یہ ابنی پیغمبروں میں دو پیغمبروں ان کی تعلیمات وہ ذکر کی جا رہی ہیں اور یہ دلیل نقلی انفرادی ہے یہ ایک دلیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور دوسری دلیل یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ گزشتہ انبیاء یہ تو گزر چکے تو ان سے کیسے پوچھا جائے گا تو ایک تو یہ کہ ان کی امتوں سے پوچھ لو اسی طرح ان کی کتابیں وہ موجود ہیں یہ جی امبیائے بنی اسرائیل ان کی کتابیں وہ آج بھی موجود ہیں تحریفات کی باوجود ان میں جو توحید کی تعلیم ہے اور جو شرک سے بیزاری ہے تو وہ اب بھی کسی نہ کسی شکل میں ان میں یہ تعلیمات یہ موجود ہیں اور قرآن مجید جیسے میں نے کہا کہ یہ تو تمام کتابوں اور تمام صحیفوں کا محافظ ہے جیسے سورہ معدہ ایت نمبر اڑتالیس میں گزرا تھا تو قرآن تو ان تمام کتابوں کا یہ محافظ ہے تو صرف قرآن کا بیان یہ بھی یہ کافی ہے تو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی بات وہ ذکر کی جا رہی ہے کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے دلائل کے ساتھ فرعون اور ان کے مالداروں اور معتبر لوگوں کی طرف بھیجا تھا حضرت موسا نے انہیں توحید کی دعوت دی تھی کہ انی رسول رب العالمین رب العالمین کی طرف سے میں بھیجا ہوا قاصد ہوں لیکن فرعون نے ان دلائل کو نہیں مانا ان معجزات کو نہیں مانا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے اس بدبخ نے وہ انکار کیا ہے دوسری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ ذکر کی جا رہی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ تمام پیغمبروں کے ہاں توحید کی تعلیم ہے تو عیسائیوں کے ہاں توحید کہاں ہے وہ تو تصلیس کے قائل ہیں وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں تو ان کے ہاں توحید کہاں ہے قرآن جواب دیتا ہے کہ یہ تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں چھوڑی عیسائیوں کو یہ تو بعد میں ان ظالموں نے دین بگاڑا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے تو توحید کی تعلیم دی تھی ان اللہ حربی ورب کم فابود ہار را مستقیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تو توحید کی تعلیم چھوڑ کر گئے تھے یہ تو ان بدبختوں نے تصلیس کا عقیدہ بنایا ہے اور شرک کا عقیدہ یہ بنایا ہے تو سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ انہوں نے توحید کی تعلیم دی ہے اور یہ یاد رکھیں قرآن مجید میں یہ قریباً کوئی ایک سو بیس سے زیادہ مقامات ہیں کہ وہاں پہ حضرت موسیٰ کا واقعہ آتا ہے اور قرآن میں جہاں کہیں پہ حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے ہر صورت میں یہ الگ الگ فائدے کے لیے یہ واقعہ یہ بیان ہوتا ہے وَلَقَدْ نام موسا بے آیات اور تحقیق بیجا تھا ہم نے موسا علیہ السلام کو بھی یہ اپنے دلائل کے ساتھ اپنی نشانیوں کے ساتھ مراد مع ہیں یہ علا فراؤن و مل فرعون کی طرف و مل اور اس کے سرداروں کی طرف اور فرعون اور سردار یہ اس لیے سر فہرست ذکر کرتے ہیں کہ ان کی طرف بیجا ہے حالانکہ پوری قوم کی طرف بھیجے گئے تھے کیونکہ عام لوگ انہی کے پیروکار اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں فقال رسول رب العالمین تو کہا موسا علیہ السلام نے انی رسول و رب العالمین کے بے شک میں بھیجا ہوا ہوں اور میں قاصد ہوں رب العالمین جہانوں کے پروردگار کی طرف سے رب العالمین کی طرف سے میں بھیجا ہوا قاصد ہوں فلما جا اہم بے آیات نا جب آئے موسا علیہ السلام ان کے پاس ہماری نشانیوں کے ساتھ ہمارے دلائل کے ساتھ موجزوں کے ساتھ ادا منہا ید یہ تو اچانک وہ لوگ منہا ان نشانیوں سے یدحکوں وہ ہنسنے لگے اور مذاق اڑانے لگے منہایت حکون جی ازاح منحایت حکون بجائے اس کے کہ ان نشانیوں میں وہ غور اور فکر کرتے تدبر کرتے اس سے عبرت حاصل کرتے لیکن جیسے ہی انہوں نے ان موجزات کو دیکھا تو انہوں نے بجائے غور اور فکر کرنے کے مذاق اڑانا شروع کر دیا اور حضرت موسا کو کتنے موجزے دیے گئے تھے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 101 میں گزرا تھا حضرت موسا کو اللہ نے نو واضح دلائل دیے تھے جن میں سے ایک عصا تھی اور دوسرا ید بیضا یہ دو واضح نشانیاں اور سات جو دیگر نشانیاں ہیں کہ جن میں عذاب کا وہ پہلو اور امتحان کا وہ پہلو بھی پڑا تھا وہ سورہ آراف آیت نمبر ایک سو تیس ایک سو میں گزرے تھے سات معجزات یہ وہاں پہ ذکر کیے گئے تھے یہ دو تو بڑے واضح دلائل تھے آسا اور ید بیزا اور ان کے علاوہ جو دیگر نشانیاں تھیں سورہ آراف میں تو ان میں آزمائش کا پہلو بھی تھا یعنی سیلاب طوفان اسی طرح جو جُویں خون مینڈک قاد سالی پلوں کی کمی یہ نشانیاں یہ ان میں وہ عذاب کا پہلو وہ بھی ساتھ میں موجود تھا۔ فقال انی رسول رب فلما جاءهم بایاتنا فجب آئے ان کے پاس بیااتنا ہمارے دلائل کے ساتھ اذاھم منها یضحکون تو اچانک وہ ان نشانیوں سے یدحکون ہنسنے لگے اور مذاق اڑانے لگے وہ مانوری من آیت آئے تین اللہ یا اکبر من اور ہم نے نہیں دکھلائی انہیں وہ مانوری من آیت اور ہم نے نہیں دکھلائی انہیں من آیت کوئی بھی نشانی اللہ یا اکبر من اختہ مگر وہ نشانی وہ بڑی ہوتی تھی میں نے اختتا یہ جی اپنی مثل سے اخت بمانے مثل یہ جی اپنی مشاب نشانی سے اخت بمانے مثل اور مشابے جو اپنی مشابے نشانی سے وہ بڑی نشانی وہ ہوتی تھی یعنی ایک سے بڑھ کر ایک محاورے میں کہتے ہیں کہ ایک سے بڑھ کر ایک معجزہ تھا اور ایک سے بڑھ کر ایک نشانی اور دلائل تھے یہ اللہ ہی اکبر من اختہا مگر یہ کہ وہ نشانی وہ بڑی ہوتی تھی من اختتا بعض ترجموں میں اردو کی اپنی بہن سے تو نشانی میں بہن کیا ہوتی ہے نہیں بلکہ اخت بمانے مثل نہو کی کتابوں میں جب نحات ذکر کرتے ہیں المرفوعات تو وہاں پہ المرفوعات اسی طرح پر آگے المنصوبات تو منصوبات میں یہ جی اننا و اخواط یعنی حروف مشبہ بال میں ان و خواتا تو اس کے امثال یعنی حروف مشبہ بال میں جو اس کے امسال اور مشعے ہیں جو دیگر حروف ہیں اسی طرح یہ جی کانہ و خواتا افعال ناقصہ میں کانا اور کانا کے جو امثال ہیں اور اس کے جو مشابے دیگر افعال ناقصہ ہیں اللہ یا اکبر و من اختہ مگر وہ نشانی وہ بڑی ہوتی تھی اپنی مسل سے اور اپنی مشابے نشانی سے وہ بڑی ہوتی تھی اسی وجہ سے ابن قطبہ معنی کرتے ہیں کہ یہ اللتی تش ہوا کہ وہ نشانی وہ اس دوسری نشانی کے مشابے ہوتی تھی اس کی مسل ہوتی تھی سورہ مریم میں گزرا تھا یا اخت ہارون وہاں پہ ہم نے ایک معنی کیا تھا یا اخت ہارون اے یا مثل ہارون اے ہارون کی طرح پاک اور پاک باز بخاری کی بخاری میں کئی روایات یہ آتی ہیں جن میں یہ اخت کا لفظ یہ آتا ہے جو بمانے مثل کے آتا ہے ابراہیم کے بارے میں جو آتا ہے کہ لم یک ابراہیم و کذبات ابراہیم نے یہ کبھی اپنی زندگی بھر میں زومانی کلام نہیں کیا تویا نہیں کیا تویا یعنی زومانی کلام ابراہیم نے زندگی بھر زومانی کلام نہیں کیا یعنی گول مول بات نہیں کی سوائے تین موقعوں کے ابراہیم ہمیشہ بالکل صاف بات کرتے تھے جس کا ایک ہی مطلب ہوتا تھا اپنی زندگی میں ابراہیم نے اگر گول مول بات کی ہے اور توریا کیا ہے تو صرف تین موقعوں پر اور ان میں سے ایک تھا کہ جب وہ مصر سے گزر رہے تھے اور بادشاہ نے اس کی بیوی کو اور انہیں قید کر دیا اور بادشاہ نے جب غلط ارادے کا اظہار کیا تو ابراہیم سے کہا یہ کون ہے من ہادی ہی ابراہیم نے کہا کہ ہی اختی یہ میری اخت ہے تو وہاں پہ یہی معنی ہے کہ یہ میری مثل ہے مطلب یہ کہ جیسے میں مومن ہوں اسی طرح یہ بھی لیکن بادشاہ نے بظاہر بہن کا مانا لیا اور ابراہیم نے کہا ای ہی اختی ان نہ یہ میری مثل ہے اور یہ میری مانند ہے یعنی جیسے میں مومن ہوں اسی طرح یہ بھی میری مثل ہے یعنی یہ بھی مومنہ ہے اسی طرح بخاری کی روایت میں آتا ہے لا اللمر اتو طلاق کا کہ کوئی بھی عورت وہ اپنے شوہر سے اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے تو حالانکہ دو بہنوں کو تو ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا تو ایک عورت وہ اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ اپنے شوہر سے کر کیسے سکتی ہے جب وہ اس کی بہن اس کے نکاح میں سرے سے آ ہی نہیں سکتی دراصل یہاں پہ مراد وہ سوکن ہے کہ ایک عورت وہ اپنی سوکن اس کی طلاق کا مطالبہ جو ہے وہ اپنے شوہر سے نہ کرے کہ اسے طلاق دے دو اور اسے اپنی نکاح سے نکال دو وہاں پہ بھی طلاق اختیہ یا طلاق مسلحا کہ جو اس کی مثل ہے یعنی جو اس کے مثل اور اس کی معنی دوسری بیوی ہے تو اس کی طلاق کا مطالبہ اپنے شوہر سے وہ نہ کرے تو یہاں پہ بھی ہی اکبر من اختیہ اور ہمیں نہیں دکھلائی انہیں من آیت ان کوئی نشانی اللہ ہی اکبر من اختہ مگر وہ بڑی ہوتی تھی من اختیہ اپنی مثل سے اور اپنی مشابہ نشانی سے واخذناهم بالعذاب اور ہم نے پکڑا انہیں بالعذاب عذاب کے ساتھ مراد وہ جو سورہ اعراف میں گزرا تھا کہ وہ سات نشانیاں اور سات عذاب اور وہ امتحانات ان پر آئے تھے ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین ونقسم من الثمرات لعلهم يتذكرون سورہ اعراف 130 میں دو نشانیاں اس آیت میں تھیں بسنین قحط سالی و من الثمرات اور میووں میں کمی اور آیت نمبر 133 میں پانچ اور نشانیاں تھیں فارسل نہ طوفانہ ولجراد وفادآ ودما آیا آیات مفصلات فسط برو وکان و قوم مجرمین تو ایک سے بڑھ کر ایک نشانی تھی واخد نا اور ہم نے انہیں پکڑا بلازابی عذاب کے ساتھ اور وہ نشانیوں کے ساتھ کس لیے لا یرجعون تاکہ یہ لوگ نافرمانی سے باز آ جائیں کفر سے باز آ جائیں شرک سے باز آ جائیں وکال یا ائیو حسا رد الا رب کا وکالو یا ائیو حسا راہر یا تو ساحر اپنے مانے میں ساحر اپنے مانے میں یعنی بمانے جادوگر کے لیکن پھر آگے جو کلام ہے تو وہ اس کے ساتھ پھر مطابقت نہیں رکھتا یا ایو حسا کے اے جادوگر ادعولا رب کا بما آہ دین کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ جس نے تیرے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے اگر ہم سے یہ عذاب ٹل گیا تو ہم ہدایت پالیں گے یعنی ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے تو یا ایو اصاہرو یا تو یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں بات تو مان نہیں رہے اور یا یا ائیوساہرو مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کے دور میں جادو کا بڑا چرچا ہوتا تھا تو یہاں پہ پہروں سے مراد یعنی یہ بطور تعظیم کے اور بطور احترام کے وہ کہہ رہے ہیں کہ اے باکمال شخص اور اے عالم شخص جی اے تجربہ کار شخص اور اے باکمال شخص یہاں پہ جادوگر یعنی مراد وہ مہارت والے اور عالم شخص یا ایوہ کہ اے عالم اور باکمال شخص تو مانا یہ یا ائیوح الساحر اے جادوگر یا اے عالم اور باکمال شخص ادانا رب کا بما آہ عندک دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے بیما آہدہ آئندک اس کی و... اس بِمَا عَحِدَ عِندك، اس وجہ سے آہد آئندک کہ جو وعدہ کیا ہے اللہ نے آئندہ کہ جی آپ کے ساتھ وہ جو رب نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے تو اسی وعدے کی وجہ سے ہمارے لیے دعا کریں اور وہ یہ دعا م... یعنی اللہ نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے وعدہ کیا ہے بیما آہدا <عِندَك> اور وہ وعدہ یہ ہے جو اگلی آیت سے پتہ بھی چلتا ہے اور آراف میں بھی یہ گزرا تھا آراف آیت نمبر 134 میں وہ وعدہ گزرا تھا کہ یا یامو سد رب کا بما آہدا <عِندَك> دعا مانگی ہمارے لیے اپنے رب سے بما آہدا ایندک <عِندَك> وہ جو اللہ نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے کشفت عن کہ اگر آپ نے ہٹایا ہم سے اس عذاب کو تو ہم ایمان لے آئیں گے ہم ایمان لے آئیں گے تو اے موسا ہم ہم سے یہ عذاب یہ ہٹا دے اور یاما آہدک یہ اللہ آپ کی دعا قبول کرتے ہیں اسی طرح اللہ نے آپ کو نبوت دی ہے اور بھی کئی معنی ہے وقال یا ساحروں اور کہا انہوں نے کہ اے عالم اور باکمال شخص اور یا حضرت موسا چونکہ فرعون نے شروع میں یہ فتویٰ لگایا تھا تو حضرت موسا اسی کے ساتھ مشہور ہو گئے تھے اے جادوگر ادعلانا رب کا بما عہد آئندک دعا مانگی ہمارے لیے اپنے رب سے بما عہد عندک اس وعدے کی وجہ سے کہ جو آپ کے ساتھ کیا گیا ہے ان ننالمہتدون کہ بے شک ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے یعنی ہم ایمان لے آئیں گے اگر آپ ہم سے یہ عذاب یہ ہٹا دیں گے یا اسی طرح بما بیما اس وعدے کی وجہ سے کہ جو ہمارا آپ کے ساتھ ہے اور وہ وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ نے ہم سے اس عذاب کو دور کر دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے ان لمح تدون فلما کشف نہ آن حضرت موسیٰ وہ دعا کر لیتے تھے ان کے لیے وہ عذاب ان سے ٹل جاتا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنُمُ الْعَذَابِ بَجَهَمْنَے دُور کر دیا ان سے عذاب کو اِذَا هُمْ يَنْكُسُونَ تو اچانک یہ لوگ یہ وعدہ توڑ دیتے تھے دوبارہ اپنی شرک کی طرف اور اپنی نافرمانی کی طرف وہ لوٹ آتے تھے اِذَا هُمْ يَنْكُسُونَ اچانک وہ اپنے وعدے کو وہ توڑ دیتے تھے جیسے سورہ آراف آیت نمبر 135 میں آتا ہے فلما کشف نا رج الا بالغ ہو ازام یون کتون تو وہ اپنے وعدے کو وہ توڑ دیتے تھے ونا درآون فی قومی جی یہ ابس آیت کا ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے جب حضرت موسیٰ کی دعاؤں سے یہ عذاب یہ ٹل جاتے تھے تو فرعون کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں حضرت موسیٰ کی دعوت اس کی قوم میں کہیں گھر نہ کر دے اور کہیں ان میں پھیل نہ جائے تو اب فرعون کی سیاست دیکھیں کہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے وہ کیسے پینترا بدلتا ہے اور وہ کیسے کیسے اعتراضات حضرت موسیٰ پر یہ اٹھاتا ہے اور یہ ہمیشہ جو باطل پر ہوتے ہیں اقتدار کو طول دینے کے لیے وہ طرح طرح کے الزامات اور ہر حد تک وہ جاتے ہیں فرعون کی یہ سیاست دیکھیں اور پھر آج کے دور میں جو یہ اپنے آپ کو زمین پر یہ خدا بنے پھرے ہیں اور پھر ان کی یہ سیاست دیکھیں کہ لوگوں کے قتل کرنے سے وہ درپے دریغ نہیں کرتے اسی طرح لوگوں کو مارنے سے وہ دریغ نہیں کرتے صرف اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اور ہر قسم کے الزامات وہ عائد کرتے ہیں ونہ دا فراؤنفی قومی ہی یہاں پہ فرعون نے حضرت موسا علیہ السلام پر چھ اعتراضات کیے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ ہٹ جائے اور لوگ کہیں اس پر ایمان نہ لے آئیں ونہ د فراؤنفی قومی ہی اور پکارا فرعون نے فی قومی ہی اور آواز لگائی فرعون نے فی قومی اپنی قوم میں اور پکارا فرعون نے فی قومی اپنی قوم میں یا خود اور یا اپنے منادیوں کے ذریعے قالا تو اس نے کہا یا قوم اے میری قوم علیہ ملک مصرہ مصرا کیا آیا نہیں ہے میرے لیے ملک مصرہ مصر کی بادشاہی کیا میرے پاس یہ مصر کی بادشاہی نہیں ہے اور مصر اس وقت ایک بہت بڑی تہذیب ہے بڑی تہذیب ہے اور مصر کی حکومت اور بادشاہت ایک مقام رکھتی تھی فرعون اسی پر فخر کر رہا ہے کہ آیا نہیں ہے میرے لیے مصر کی حکومت اور مصر کی بادشاہت ایک بات وہاں دل انہار اور تجری اور یہ اپنی اپنے حق ہونے پہ اور اپنے خدا ہونے پر یہ اپنے دلائل پیش کر رہا ہے اور حضرت موسا کے جٹلانے پر وحادل انہار و تجری من تحتی اور یہ نہریں یہ بہ رہی ہے تحتی میرے نیچے سے یعنی میرے حکم پہ مینتہتی اے بے عمری اور یہ نہریں یہ رواں دوا ہیں میرے حکم کے ساتھ اور یہ بہ رہی ہے میرے میرے حکم پہ افلا تب کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے کیا تم نہیں سمجھتے یا ام انا خیر منہاد الذي ام انا خیر کیا میں نہیں ہوں خیر بہتر منہاد الجی اس شخص سے ہوا مہین ہوا مہین یعنی اتنا بدبخت ہے کہ حضرت موسا جیسی جلیل القدر شخصیت پر وہ کتنا بڑا الزام لگا رہا ہے ہوا مہین کے جو ذلیل ہے تو آیا ایک شخص خود ذلیل ہے وہ اگر کسی پیغمبر کو بے قدر کہے اور اسے ہلکا کہے اور اسے ذلیل اور کمزور کہے تو کیا ایک ذلیل شخص کی گندی زبان سے کوئی حق پرس وہ ذلیل ہو سکتا ہے کبھی بھی نہیں اور یہ قرآن اسی لیے ذکر کرتا ہے کہ تمہارا مقابلہ ہمیشہ ایسے ظالموں کے ساتھ یہ پیش آئے گا ام انا خیر من منہاد الدی یہ آیا کیا میں نہیں ہوں بہتر مناد الدی اس شخص سے ہوا مہین کے جو زلیل ہے وَلَا يَقَادُ اور قریب نہیں ہے یوبین کہ وہ صفائی کے ساتھ بیان کرے اور قریب نہیں ہے کہ وہ بیان کرے اپنی دلیل کو یعنی جو بات کر رہا ہے اپنی بات کو واضح نہیں کر پا رہا اس کی بات کنوینسنگ نہیں ہے قائل کرنے والی نہیں ہے حضرت موسا علیہ السلام کتنے دلائل کے ساتھ اور کتنے معجزات کے ساتھ وہ اپنی بات کو واضح کر رہے ہیں لیکن فرعون کہتا ہے یوبین اور قریب نہیں ہے کہ یہ کھل کر بیان کر سکے اپنی دلیل کو مفسرین مانا کرتے ہیں اے ولا یقاد یوبینوں خود اور قریب نہیں ہے کہ یہ بیان کر سکے اپنی دلیل کو اپنی دلیل کو یہ کھول کر بیان کر سکے یعنی اس کی, اس کی باتیں قائل کرنے والی باتیں نہیں ہیں اور اس کی باتیں یہ واضح نہیں ہے اپنے مدعا کو یہ جو نبوت کا اور رسالت کا دعوی کر رہا ہے اپنی اپنی نبوت اور رسالت کو یہ ثابت نہیں کر پا رہا ہمیشہ باطل پرستوں کا وہ تمہاری بات کو وہ لوگوں کے سامنے لوگوں کی نظر میں کمزور ثابت کرنے کی کوشش کرے گا اور یہ مانا یہاں پہ جو مفسرین کرتے ہیں کہ ولا یوبین اور قریب نہیں ہے کہ یہ بیان کر سکے کیونکہ ان کی زبان میں لکنت تھی یہ مانا درست نہیں ہے وجہ یہ کہ وہ تو حضرت موسا علیہ السلام جب کوئی طور پر انہیں نبوت ملی انہوں نے اسی وقت سوال کیا تھا وحل الرق دتم مل اور پھر آگے آیت نمبر چتیس سورہ توحا میں آیت نمبر ستائیس میں انہوں نے یہ دعا مانگی تھی وحل الرق دتم مل اے اللہ میری زبان کی گرا کھول دے اور آیت نمبر چتیس میں اللہ نے فرمایا تھا کالقد اوتی تو سو يَا مُوسَى موسا تو نے جو چیز مانگی وہ تجھے دے دی گئی تو جب دے دی گئی تو پھر زبان میں لکنت اور رکاوٹ کیسے تو ایک مانا ولا یوبین اور قریب نہیں ہے کہ یہ بیان کر سکے اپنی حجت اور اپنی دلیل کو یعنی واضح بات نہیں کر رہا اپنی بات کو یہ ثابت نہیں کر رہا حالانکہ حضرت موسا ان کی باتیں کتنی واضح تھیں لیکن تمہارا مقابل اور تمہارا دشمن تمہاری بات کو کمزور لوگوں کی نظروں میں وہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا یا دوسرا مانا حضرت موسا علیہ السلام نے چونکہ فرعون کے محل میں وقت گزارا تھا اور اس وقت ان کی زبان میں لکنت تھی اس کی زبان میں لکنت تھی کہ اب اگرچہ وہ لکنت نہیں رہی اور بڑی فصاحت اور بلاغت ہے لیکن فرعون حضرت موسا کو وہی پرانا تانا دے رہے ہیں کہ یہ تو وہی ہے مثلا کوئی شخص ماضی میں ایک بیماری اسے لاحق ہو اور پھر بعد میں وہ ٹھیک ہو جائے اور ایک بندہ حسد کی وجہ سے بغض کی وجہ سے اسے اسی بیمارے بیماری کو اس لنگڑے پن کو یا کسی اور نقص کو وہ لوگوں کے سامنے وہ لاتا رہے اور یہ یہی کرتا رہے کہ یہ تو وہی شخص ہے کہ جو اپنی بات تک نہیں کر سکتا تھا اور آج ہمارے سامنے یہ باتیں کر رہا ہے یعنی وہ صرف استحزا ان اور مذاق اڑانے کے لیے ولا یکادین اور قریب نہیں ہے کہ یہ بیان کر سکے اپنی بات کو کل تک تو یہ بات نہیں کر سکتا تھا اور اٹک اٹک کے باتیں کرتا تھا اور آج ہمارے سامنے یہ آیا ہے وہ ایک شاعر کہتا ہے وہ ازاطت کا مذمتی میں ناقصن فہیت شہادتلی بے انی کا ملو اگر ایک ناقص شخص وہ تمہارے وہ تمہارے پاس میری مذمت وہ بیان کرے کہ یہ فلاں یہ بڑا مضموم ہے اور میری برائیاں وہ تمہارے سامنے بیان کرے تو یہی گواہی ہے میری کہ میں کامل ہوں اسی لیے تو میری مذمت تمہارے سامنے بیان کر رہا ہے تو فرعون یہاں پہ حضرت موسا کی مذمت کر رہا ہے لیکن یہی دلیل ہے کہ حضرت موسا وہ کمال والی شخصیت ہیں ولا یا کا دو اعتراضات اس میں اس نے یہ کر دیے اب مزید دو اعتراضات اس کے پاس مال کیوں نہیں ہے جیسے اس سے پہلے یہ آیت نمبر 31 میں اللہ کے پیغمبر پر یہ اعتراض قریش نے کیا تھا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم اور اس سے پہلے رسول اللہ پر هذا سحر یہ جادو ہے جس طرح یہاں پہ حضرت موسی کو یا ایو الساحر تو اب مزید دو اعتراضات فلولا القى عليه اسورت تو پس کیوں نہیں دیے گئے کیوں نہیں ڈالے گئے یعنی کیوں نہیں دیے گئے آلے اس موسا کو اصویر کنگن یہ, یہ سوار کی جمع ہے کنگن یہ کلائی میں جو کڑے اور پہننے کا یہ زیور ہے فلولاسو رتن پس کیوں نہیں دیے گئے اس موسا کو اصویرتن کنگن من سونے کے اوجا اما ملا تو مخترین یا کیوں نہیں آئے اس کے ساتھ فرشتے مخترین باندھے ہوئے اس کے ساتھ کیوں نہیں آئے کہ وہ قطار باندھے ہوئے وہ آئیں اور اس کے ساتھ وہ جڑے رہیں یعنی دنیا میں جب ہم اپنے ایلچی کو بیچتے ہیں کسی کے پاس اپنے قاصد کو بیچتے ہیں تو دنیا میں تو ہم مال و متاح کے ساتھ اسے بجواتے ہیں اسی طرح اپنے فوجیوں کو ساتھ میں بجواتے ہیں تو یہ آیا ہے کہ انی رسول رب العالمین کہاں ہے اس کے پاس مال اور دولت کچھ نہیں ہے اسی طرح کہاں ہے اس کے پاس اللہ کے وہ فرشتے وہ فوج کہاں ہے مذاق اڑا رہا ہے فس تخب و اب یہاں پہ قوم کی عقل کا بھی ذرا اندازہ لگا لیں فرعون تو انہیں بے بنا رہا تھا جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ وہ تو انہیں الو بنا رہا تھا اور وہ بھی الو بن گئے فاتوا تو پس بے وقوف بنایا فرعون نے مہو اپنی قوم کو فاتوا پس انہوں نے بھی فرعون کی اطاعت کی فرعون نے انہیں الو بنایا اور وہ بھی الو بن گئے ان نہمکان و قومن اور وجہ کیا تھی کیونکہ تھے وہ قوم نا فرمان وہ خود بئیمان اور نافرمان تھے کافر تھے فاسق تھے تو وہ کیا حضرت موسا کی تابے کرتے فلما آسفون بس جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا حالانکہ غصہ حضرت موسا کو انہوں نے دلایا ہے کیوں انہیں خفا کیا ہے لیکن اللہ نے حضرت موسا کے غصے کو اپنا غصہ کہا کہ اللہ نے حضرت موسا کی تکلیف کو اپنی تکلیف جانا فلما آسفون بس جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا اسی لیے حدیث میں آتا ہے منعاد علی ولی فقد آدن بالحرب جو میرے کسی ولی کے ساتھ حدیث قدسی ہے بخاری کی کہ جو میری کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے کہ اللہ کے کسی نیک بندے کے ساتھ کوئی دشمنی کرے تو اللہ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے فلم ما آسفون تقم پس جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا انتقمنا منہم تو ہم نے بدلہ لیا ان سے فاغ اجمعین اور ہم نے انہیں غر کر دیا ساروں کو کوئی بھی ان میں سے نہیں بچا فجال نہ ہم ان سے تو انتقام لیا اور بعد کے لوگوں کے لیے عبرت کی نشان نشانی بنا دیا فجال نہ تو پس بنایا ہم نے ان فرعونیوں کو سلفن پیشرو یعنی متقدمین بنا دیا کہ بعد والے لوگوں کے لیے اگر بعد والے لوگ بھی اسی کی طرح حرکتیں کرتے رہیں تو ان کے سلف ان کے پیشرو وہ ہیں فجعلناہم ہم سلفن پس بنایا ہم نے ان کو سلفن پیشرو بعد والوں کے لیے ومس للآخرین اور عبرت للآخرین پچھلوں کے لیے بعد کے لوگوں کے لیے ہم نے اسے عبرت کی نشانی وہ بنا دیا وص المن ارس الامن قبل کا مر رسولینا اور پوچھو یہ ان پیغمبر ان کی امتوں سے اور ان کے دین کے علماء سے من ان سے ارسلنا من قبل کہ جنہیں بھیجا تھا ہم نے من قبل کا آپ سے پہلے مر رسولینا اپنے پیغمبروں میں سے اجالنامدون الرحمان کہ آیا ہم نے ٹہرائے ہیں رحمان ذات کے بغیر اعلی مددگاروں کو یو کہ جن کی بندگی کی جائے اور جن کی عبادت کی جائے کسی کو ہم نے نہیں بنایا ولقد ارسلنا موسا بے آیات نہ اور تحقیق ہم نے بھیجا تھا موسا علیہ السلام کو بے آیات اپنے دلائل کے ساتھ اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف تو انہوں نے کہا حضرت موسا نے کہ بے شک میں بھیجا ہوا پیغمبر ہوں رب العالمین کی جانب سے جہانوں کے پروردگار کی جانب سے پر جب آیا ان کے پاس بے آیا تنا ہماری نشانیوں کے ساتھ تو اچانک یہ لوگ ان نشانیوں سے یت ٹھٹا کرنے لگے ہنسنے لگے مذاق اڑانے لگے اور ہم نے نہیں دکھلائی ان فرعونیوں کو کوئی بھی نشانی مگر وہ بڑی ہوتی تھی اپنی مسل سے اور اپنی مشابہ نشانی سے اور ہم نے پکڑا انہیں عذاب کے ساتھ لال لحم یرجون تاکہ وہ شرک سے بعض آ جائیں پلٹ آئیں اور کہا انہوں نے کہ اے جادوگر یا اے عالم اور باکمال شخص ادنا لنا کا دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے بما عہد آئندک اس وجہ سے کہ جو وعدہ کیا ہے ہم نے آئندہ آپ کے ساتھ یا اس نے جو وعدہ کیا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے اگر آپ ہم سے اس عذاب کو اٹھا دیں ان لمح و تو بے شک ہم ہدایت حاصل کر لیں گے ہم راہ پر آ جائیں گے جب ہم نے دور کیا ان سے عذاب کو تو اچانک وہ وعدہ توڑ دیتے تھے اور آواز دی فرعون نے اپنی قوم میں اور کہا اے میری قوم کیا نہیں ہے میرے لیے نہریں اور اور یہ بہ یہ رہی ہے میرے حکم سے افلا تب تو کیا تم نہیں سمجھتے یہ جی کیا میں نہیں ہوں بہتر ام انا انخیر کیا میں نہیں ہوں بہتر میں نہاد الجی اس شخص سے ہوا مہین کہ یہ زلیل اور بے قدر شخص ہے ولاقا اور یہ قریب نہیں ہے کہ بیان کر سکے اپنی دلیل کو اپنی بات کو بھی یہ منوا نہیں سکتا کھول کر بیان نہیں کر سکتا فلاحل کی آلے اصو رتن پس کیوں نہیں ڈالے گئے اس پر کنگن کیوں نہیں دیے گئے اسے کنگن سونے کے یا کیوں نہیں آئے اس کے ساتھ فرشتے مخترین قطار باندھے ہوئے فستخب و ہو بس بے وقوب بنایا اس نے اپنی قوم کو فاتع تو انہوں نے بھی اس کا کہا مانا جیسے آج کے سیاسی قوم کو بے وقوب بنا دیتے ہیں تو کوئی مذہب کے نام پہ بناتا ہے اور کوئی کسی اور نام سے اور کوئی کسی اور نام سے اس ملک کے سیاسیوں کو دیکھ لیں اور اس ملک کے جو مقتدر حلقے ہیں انہیں دیکھ لیں قوم کو ستر سال سے بے وقوب بنایا ہے اور قوم بھی بے وقوب بنتی رہی ہے ان نہ کانو قومن بے شک تھے وہ قوم نا فرمان فلم جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے بدلا لیا ان سے اور ہم نے غرق کر دیا انساروں کو ہم اور نے بنایا انہیں مختدہ مختدہ بنایا گمراہوں کا مقتدہ وہ مثلاً آخرین اور عبرت بعد والے لوگوں کے لیے